الشیطََََََرجیم بسم اللہمن الرحَََََََََحیم الدینََََََََََََََََََََ البت اللّہ وسر وحلۃ اللّہ ودنہ بنشر الفسینہ اللّہ منفاء بما ما وََََََََََََََاؤنہ وزدنا على سید محمد وعلى علی سید محمد وبارک وسلم امین رب الدین ایب يبخلون وہ لوگ کے جو بخل کرتے ہیں بخیل ایب خلو و مرون بخل بھی منظر آتا ہے بخل بھی آتا ہے بخل یہاں اس کی دوسری متواتر قرأۃ ہے وََََََََََ مرون النا لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں علماء نے کہا کہ پچھلی آیت اور اس آیت میں رب بڑا باریک سا بھی ہے اور واضح بھی ہے کہ کلّ مختالاً فخور کے مختال وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور فخور وہ ہے جو اس بڑائی کا اظہار بھی کرے فخر یا فخر اسے ٹھیک ہے فعول کے بدن پہ یعنی ہر بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ضروری نہیں کہ اپنی بڑائی کا اظہار بھی کرے ہو سکتا ہے ظاہر میں بہت متوازے اور ان منقصر المزاج ہو لیکن دل میں اپنے آپ کو خیال ہی خیال میں بڑا سمجھتا ہے تو خیال ہی خیال میں بڑا سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے سامنے بھی اگر اپنی بڑائی جتلائے تو وہ فخور ہے ٹھیک اس کے بعد جو صفت آئی ہے وہ ہے الدینہ یا بخلول وہ لوگ کے جو بخل کرتے ہیں تو کہا کہ ربط یہ ہے کہ بخل ہے جو شے ہے اسے چھپا لینا نہ دینا اور فخر کیا ہے جو شے نہیں ہے اس کو ظاہر کرنا سمجھا آ رہی ہے کہ نہیں یعنی بڑائی تو اس کے پاس نہیں ہے وہ تو اس کی تخیلاتی بیماری ہے خیالی ہے تو لہذا وہ ظاہر وہ شے کر رہا ہے جو اس کے دماغ میں ہے خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو یہ فخر ہے مختال فقوط اور جو اس کے پاس ہے جو لوگوں کو اسے دینا چاہیے وہ دیتا نہیں ہے تو جو اس کے پاس ہے اسے چھپاتا ہے یہ بخل ہے فیم ارمون الناسا اور جس بڑائی کا وہ حامل نہیں ہے اس بڑائی کا اظہار کرتا ہے بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں تو مختال ایتخی النف صحبیر وہ شرط میں سے ہے نا کہ جو دو اس کو جذب دیتے ہیں دو فیلِ مظاہرے کو اگر جواب شرط پھیلے مظارے ہو تو یہاں فیل مظاہرے نہیں ہیں جملہ اسمیا ہے اسمی آئے تو اس کے شروع میں فا آنا ضروری ہے کچھ کیفیات میں فا آنا ضروری ہوتا ہے اس میں سے ایک جملہ اسمی ہے بھی ہے یہ نہیں کہہ سکتے وہ مََ طلّہ الحمد بلکہ وہ مئی طلّہ ف ان اللہ یہاں جواب شرط میں فا کا آنا واجب ہے اور یلّلہ جو ہے وہ حالت جزم میں ہے اور کیوں حالت جزم ہے اس کی حالت جزم جو ہے وہ حذف حرف اللہ ہے ہے نا ناف میں لام یا تو میتھ وہ حرف اللہ گرا ہوا ہے اور یہی اس کی حالت جزم ہے فی الحل امجد صاحب ایک سوال ہے آپ سے امجد صاحب آپ سے ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جزم مجزوم چلے یوں کہتے ہیں مجزوم اور مقصور میں کیا فرق ہے مجزوم اور مقصور میں سمپل سب سی بات ہے نا نحب نحب کی بات ہے نحب کی مجزوم اور مقصور میں کیا فرق ہے ذہن میں آ رہا ہے نہیں؟ کسرا اور ج... بتائیں کسر اور جزم میں کیا فرق ہے صاحب کے ذہن میں آ رہا ہوں بتائیں کس کسی لئے آتی نہیں میں پوچھ رہا ہوں کسرہ اور جزم میں کیا فرق ہے نہیں سوری جزم بھی نہیں میں پوچھتا سوری جزم بھی غلط ہو گیا میں کہتا ہوں کسرہ اور جرم میں کیا فرق ہے کسرہ اور جزم تو فیل کا ہوتا ہے ٹھیک ہے کسرا اور جرم میں کیا فرق ہے جی جی اب امجد صاحب بتا رہے اچھا اور جزب میں یہ تم کو تفیق فرق کر میرا خیال ہے یہ ابن الامباری نے ذکر کیا ہوگا ابن الامباری کی ایک کتاب اسرار ہے اسرار اسرارالعربیہ اس میں اس طرح کی باتیں دنیا میں تو شاید انہوں نے میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے صرف دیکھی ہے ابن بہت مشہور کتاب ہے ابن المباری بہت بڑے آدمی تھے لغت میں ان کا آپ اکثر اقبال پڑھتے نا قوال ابن الامباری ابن الامباری نے کہا ان کی کتاب اسرار اسرارالعربیہ اس میں وہ بتاتے ہیں بھائی فائل رفع کی حالت میں کیوں ہوتا ہے یعنی وہ آپ کے فائل نصب کیوں یعنی عربوں نے یہ کیوں نہیں کیا کہ فائل کو نظر منسوخ کر دیا اور اس کو کیوں پھر آپ کو بتائیں گے اس کی وجہ کیا ہے سمجھا رہی ہے یعنی وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں مسلمان الف جو تسنیہ ہے یہ جو الف تسنیہ کا اور مون جو ہے یہ کس مقصور کیوں ہے مسلمانی کیوں ہے مسلمانہ, مسلمانہ کیوں نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہ اس طرح کی باتیں اس میں اسراروں لگا ہیں <laughs> اور دوسری ان کی جنہوں نے یاد کرا دی تو دوسری ان کی ایک بڑے, بڑے مشہور کتاب ہے وہ بہت اہم ہے یعنی یقیناً اس کے لیے اہم ہے جو عربی زبان کو اپنا وہ بنائے گا اپنا پروفیشن سے مراد ہے اس میں تخصص حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کا نام ہے الانصاف انصاف آپ سنتے ہیں نا بصری یہ کہتے ہیں کوفی یہ کہتے ہیں ان کے دلائل یہ. یہ سارے مسائل آپ کو جمع ملیں گے الانصاف فی بیان الاختلاف بین المدرسۃعین الکوفیین ون ٹھیک ہے یہ بھی کسی کی کتاب ہے یہ بھی ابن المباری کی ہے یہ بہت مشہور کتاب ہے اگر نحب میں بولا جائے گا نا قول فل انصاف قول فلانصاف اگرچہ چر... یہ ذہن میں رکھیے ناحب میں بولا جائے گا انصاف تو یہ کتاب مراد ہے اعتقاد میں انصاف بولا جائے گا تو امام باقلانی کی الانصاف ہے فل اعتقاد اگر آپ کہیں گے قول فلانصاف اور بات چل رہی ہے عقیدے کی تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قول ابن العمباری بلکہ وہ ہوگا ابو بکر الباقلانی الباق تو بحران ہاں بخر حیات صاحب آپ بتائیں یہ تو بڑا بنیادی مسئلہ ہے یہ تو بالکل یعنی ہے نا ایک ہوتی علامات بنا ایک ہوتی علامات اعراب اس کو یوں کہتے ہیں علامات البنا علامات العراب یعنی مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں گا ذراب ذرا شاج رتن شج رتن تو میں آپ کہوں گا شین کے شین کیا ہے آپ کیا بولیں گے مرفو منصوب مفتوح, مفتوح. سمجھا آ رہی اور شجرتن کو کیا کہیں گے کیا ہے کیونکہ راب آخری حرکت پہ ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے شجرتن مرفو لیکن مرفو کے, کے بغیر بھی ہوتا ہے مرفوع. تو ایک رہی؟ اب بتائیں جواب میں نے آپ کو دے دیا علامات سوری مزموم کیا ایک سوال تھا ہاں مقصور یا چلے یوں کہہ لیں مضموم اور مرفوع میں کیا فرق مضموم اور مرفو میں کیا فرق جی <سجل> جو فزیکل اعراب فزیکل ہاں حرکت کا اعراب نہیں اعراب تو اعراب ہوتا ہے اس اس کا جو بس خلاصے کی بات یہ ہاں یہ جو مرفوم منصوب مجرور اور مجزوم یہ چار لفظ ہیں کیونکہ مجزوم فیل مجزوم بھی ہوتا ہے کون سا فعل مجزوم ہوتا ہے فیل مظاہرے فعل،, فعل امر, امر سمجھ آتی امر مجزوم نہیں ہوتا غلط فعل عمر مجزوم نہیں ہو کیوں اس نہیں ایک منٹ یعنی مثال کے طور پر ٹھیک ہے لیکن عامل کی بات بھی نہیں عامل لگ بھی جائے پھر بھی مجزوم نہیں ہوگا مثال کے طور پہ اکتب اکتب لم یکب ٹھیک ہے لم یکب کی آپ عراب کریں آپ کہیں گے لم لمح نفیے حرف نف و نفی و جزم و فعل المدار کیا ہے فیل المدار مجزوم بلم لم و علامت ظاہر اس طرح اراد چلتا ہے نا لیکن اگر میں کہوں اکتب کا اراد کرو اکتب اکتب کیا ہے میں نے بتایا تھا ماضی اور امر سب مبنی ہے سمجھ لئے افعال میں ماضی اور امر سارے کیا ہیں مبنی مظاہرے کبھی مبنی ہے کبھی اب یہ اسرار العربی میں وہ کیا بتائیں گے وہ, وہ یہ میں نے ڈٹ نہیں پڑا اس کتاب میں نہیں پڑھا کہیں اور پڑھا یعنی ان کے حوالے سے کہ بھئی ماضی گزر گیا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی نا فیل امر مستقبل ہے جو یعنی اس میں بھی ایک ہی زمانہ ہے اس میں ماضی ہے فعل امر میں کون سا زمانہ ہوتا ہے مستقبل جب میں کہوں گا اکت اکتب سے براد ہوتا ہے میں آپ سے فعل طلب کر رہا ہوں اپنے بولنے کے بعد کے زمانے میں اسی کو مستقبل کہتے ہیں فعل این میں کبھی مستقبل کبھی حاضر تو وہ کبھی مورب کبھی مبنی اور جس میں ایک ہی زمانہ ہے کیا مطلب ماضی میں ایک ہی زمانہ ہے امر میں ایک کی زمانہ ہے وہ مبنی ہے افعال میں اصل بنا ہے یہ قاعدہ یاد رکھیں یہ لوگ لغت میں یوں کہتے ہیں السلو فل افعالی بنا ان بنا ای مبنی، یعنی ان میں اصل مبنی ہونا ہے اور السل و فل وہ اصل میں مورب ہوتے ہیں کچھ مبنی بھی ہو جاتے ہیں جیسے اسماعی شعرا موصول اور اس طرح کے زمائر ہو رہی ہے کہ نہیں تو فعل امر اور ماضی یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں تو اب اس کا یہ کریں گے فعل امر مبنی اعلی اکون فعل امر مبنی اعلی اکون و الفاء ضمیر مستطر وجوب تقدیره انتہ اکتوب انتہ ٹھیک ہے اکتوب انتہ اب بتایا تھا کیا بتا رہا تھا ہاں وہی بات جو بتائیے ٹھیک ہے ایک ہے علامات وہ کیا ہے نصب رفع جزم اور جر اور وہ کیا ہیں علامات بنا جو حرکت حرکات جن کو کہتے ہیں فتحہ ذمہ سکون اور کثرا سکون جزم اور سکون ایک نہیں ہے جزم کبھی بس سکون ہوتا ہے کبھی بغیر سکون بھی ہوتا ہے بغیر سکون ہوتا ہے جزم فیل کون سا بولے یت ہاں اللہ یہاں کیا ہے جزب میں چلا گیا بے حزفی حرف اللہ کبھی جذب میں چلا جائے گا نون رابی گرنے کی وجہ سے تسنیا میں اور جمع میں فیل مزار مورب ہوتا ہے مبنی کب ہے جب اس کے ساتھ نونے نسوا لگ جائے یزریب یزریبالزربلا یزربنا کیا ہو گیا مبنی ہو گیا اب آپ کہیں کہیں جو مرضی کہ اور جب اس کے ساتھ نون سکیلا بھی لگ جائے تب بھی یہ مبنی ہو جاتا ہے تو بس پہلا سیگا مبنی ہے لتک تو بننا لتک تو باننی تک تو مبنی رہی ہے ظاہر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن ان تبدیلی آ رہی ہے وہ مقدر ہے ٹھیک ہے تک تو لگ تک تو اور لتک تو ٹھیک ہے تک بننا ہے نا واحد تخت باننی یہ دونوں کیا ہے یہ مورب ہے صرف پہلا سیگا مبنی ہے ٹھیک ہے تو مبنی جو ہوتا ہے وہ مرفو منصوب ہو سکتا ہے مبنی مبنی مرفو منصوب ہو سکتا نہیں ہو سکتا محلن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی اگر مبنی ہوگا بھی نا مبنی سمجھا نہیں جیسے آپ کہیں روئی تو حاضا رع تو حاضہ مرر تو بحاذا جا احاذہ اب یہ حاضہ کیا ہے اس میں اشارہ مبنی اس میں اشارہ مبنی آپ کہیں گے رعی تو حاضا اس کے بعد ہاذہ کہیں گے اسمو اشارہ مبنی اعلی سکون فی محلی نسب فی محلی کیوں محلی نصب مح... اس کو یوں کہیں گے فی المفعول کبھی محل نصب... محل ہوتا ہے کبھی محل بہر تو میں کیا ہوا ہے فیل مضمون ہوتا ہے فیل کبھی بھی مجبور ہوتا ہے فیل کبھی مجبور ہوتا ہے ہاں فیل مجبور نہیں ہو سکتا اللہ هو الغنی الحمید لقد اور بل بینات تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات یہ لام جو ہے نا شروع میں جو ہے یہ جواب قسم ہے لام معت للقسم معت کا مطلب ہے کہ الى القسم المحذوف قبل قسم اس سے پہلے قسم ہے سلم رسولانا بلبینات و ان ضلع ماحول و المیزانہ یہ کتاب اور میزان جو ہیں امام رازی علیہ الرحمن نے یہاں ایک خوبصورت ربیعہ بیان کیا کتاب کیا ہے کتاب ہے اصول کا نام میزان ہے فرو کا نام کہہ رہے ہیں اصول میں کیا ہے اصول میں اصل شہر عقیدہ وہ آپ کو کہاں سے ملے گا وہ کتاب سے ملتا ہے اس کے بعد جو معاملات ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یوں کہا انہوں نے کہا دین دو چیزوں کا نام ہے الاعتقاد و معاملات میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے اس میں اخلاق بھی شامل ہے اس میں میزان چاہیے ہوتا ہے سواری کس کا کیا حق ہے میں نے کیسے کرنا ہے یہاں کتنا غصہ دکھانا ہے یہاں کتنا نہیں دکھانا یہاں کس کو دینا ہے یہاں کس کو نہیں دینا یہ سب کیا ہے میزان تو کہتے ہیں میزان میں اشارہ ہے اصول کے سوا جو بھی کچھ ہے یعنی ایک ہے اصول اصول کیا ہے اصول دین عقیدہ توحید وہ کیا ہے کتاب اور میزان کیا ہے للمعاملات معاملات بین الناس و بین الانسانی و لفسی و بین اللہ و ربی البادات میزان کم تو اربع رکعات ولا و رکعات سمجھا رہی سب کیا ہے میزان تو یہ بڑی اچھی تقسیم کتاب کے اور میزان کیا تو میزال عدل کی نشانی ہوتی ہے نا؟ اور کتاب کیا ہے کتاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہے اللہ عالم اور بھی ہو سکتا ہے ہاں بالکل بالکل وہ بھی اسی طرح کا المستقیم میں کہ میزان جو ہے ہر یہاں تک کہ آپ نے اپنی فکر کو بھی کیسے تولنا ہے ٹھیک ہے یعنی فکر اگر آپ نے کوئی سوچی ہے تو اعلیٰ کیا ہے اس کی کس سے معلوم کریں گے کہ یہ فکر درست ہے یا غلط ہے وہ بھی کچھ موازین ہیں تو گویا میزان جو ہے وہ عدل تک پہنچنے کے لیے سمجھا رہی چاہے وہ آپ کی فکر ہو چاہے وہ آپ کا عمل ہو چاہے وہ آپ کے تعاملات ہوں یا معاملات ہوں بہرحال اور بھی اس کی کی گئی ہے کسی نے کہا کہ کتاب جو ہے وہ شریعت ہے اور شریعت میں کچھ حصے ہوتے ہیں جو عبادات سے متعلق ہیں وہ کتاب ہے کچھ حصے معاملات سے متعلق ہیں جو انسانوں کے درمیان تعلقات ہیں وہ کیا ہیں میزان بات بہرحال تو لیکوماً ناسب بالقست تاکہ لوگ قسط پر قائم ہو جائیں وأنزلنا الحديد اور اللہ تعالی نے اتارا ہے لوہا فيه باسن شديد باسن حرب کو بھی کہتے تو فيه باسن حرب شديد اي فيه يعني منه تصنعون الات الحربي اليس كذلك وما نافع للناس وما نافع اخرى للناس اور بھی بہت سی في كل الصناعات وآلات وآلات الحدید تو مناف علم ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یعنی حدید میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور تاکہ یہ لامے کئی ہے لامے کئی ولی اور تاکہ اللہ سال تعالیٰ جان لے من کس کو جان لے مفول بھی ہی ہے من یم کون مدد کرتا ہے اس کے رسولوں کی بل غیبی وہ ہوا ٹھیک ہے یہ بلغیب حال ہے کہ اس کو کیوں کہتے ہیں کائن فلغیب یعنی کائین بلغیب یہ جار مجرور جو ہوتا ہے کچھ اس کی ترکیب اسی کو کہہ دیں گے یہ حال ہے کچھ لوگ کہیں گے جار مجرور کیسے حال بنے گا حال تو حالت نصب میں ہوتا ہے تو وہ بتائیں گے کہ یہاں حال محضوف ہے اس کا متعلق ہے تو وہ کیسے حال محذوب مانیں گے لیا بلغیبیب اس کی حالت کیا ہے کہ وہ غیب میں ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ بالغیب کس کا حال ہے اللہ کا نہیں ہاں غیب اور اگر سے دوسری بھی ہے کہ اللہ غیب میں ہے اس کا بھی حال ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہم نے دوسری دوسرے تفصیل میں پڑھی تھی غیب تو بالغیب سے کیا مراد ہے یعنی ہم بلغیبی سمجھا آ وہ غیب میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی مدد کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے غیب میں ہے پھر بھی وہ اللہ کی مدد کرتے تو اس کا بھی ہو سکتا ہے ندوال بھی ہو سکتا ان اللہ قبیون عزیز اللہ تعالیٰ کو تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے لیکن اس نے تمہارا امتحان لیا ان اللہ قویون عزیز کا مطلب یہ ہے ان اللہ قب عزیز ما کا طلب امن کم امتحان بہرحال تو یہ آیت جو ہے اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ چونکہ آگے رہبانیت کا بیان غور سے اس کو سمجھیے تو رحبانیت میں چونکہ معاشرے سے اور باطل قوتوں سے لڑائی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ متعلق آئی رحبانیت کی ایک طرز کی مذمت کر رہا ہے تو پیچھے بتایا کہ ہم نے تو حدید اتاری ہے حدید اتارا ہے لوہا اتارا ہے اور لوہا اللہ کے دشمنوں سے جنگ کے لیے لہذا فرار اختیار کر کے جنگلات اور بیابان میں بیٹھ جانا اور معاشروں کو چھوڑ دینا یا لوگوں کی اصلاح کو چھوڑ دینا یا دعوت اور جہاد و قتال کا عمل چھوڑ دینا یہ دین میں مطلوب نہیں ہے بلکہ جو بھی دین کی راہ میں روڑے اٹکائے گا دعوت دین کی راہ میں اس سے قتال کیا جائے گا عمومی اس کی اس کی تفسیر اس طرح ہے اگر آپ دین پھیلا رہے ہیں اور دین پھیلانے کی راہ میں کوئی روڑے اٹکاتا ہے آپ کو پھیلانے نہیں دیتا اس سے قتال کیا جائے گا اور یہی فتنہ سے مراد ہے حتى ل... ل... آ... حتى حتى لا لا لا تكون تكون يكون الناس في منذ هذه الدجال ٹھیک ہے تو یہ باقی نہ یہاں امام غزالی علیہ الرّحمٰن جیسے احیام میں اور جگہوں پر بھی یعنی یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ قص سے مراد جو کہ جب ہمارے ہاں خارجیت غالب آ گئی تو فوری مراد کیا سمجھی جائے گی قص سے مراد خارج میں کوئی قسط کا نظام ہونا چاہیے حالانکہ ایک بات ہو رہی ہے لوگ قسط پر کھڑے ہو جائے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور پھر وہ بتاتے ہیں انسان اپنے اندر بھی قسط پر ہو اس کے اندر مختلف صفات ہیں اور بیچ میں ایک عدل ہوتا ہے امام غزالی علیہ فلسفہ اخلاق اس طرح چلتا ہے نا ایک صفت ہے صفت حیا مثلاً وہ وسط میں ہے, ادھر جو ہے وہ بے حیائی ہے اور ادھر حد سے زیادہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے بھی رہ جانا ہے حیا کی وجہ سے تو درمیانی صفت کیا ہے حیا کہ جہاں برائی سے انقبا دل میں پیدا ہوگا تو اسی طریقے پر درمیانی صفات ہیں ان درمیانی صفات پر آ جانا یہ بھی قسط ہے بالکست و شریعت ہر چیز میں آ کر آپ کو عدل میں قائم کرے گی عدل پر کھڑا کرے گی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ ہے وہ بھی کھڑے ہونے کی جگہ ہے لہذا جو شخص جس سطح پر بھی عدل قائم کرنے کی محنت کرے گا چاہے وہ علم کی سطح پر ہو اخلاق کی سطح پر ہو وہ اس محنت اور جد جہد میں شمار ہوگا یہ عقوماً نہ تو لہذا قسط کے مفہوم کو محض ایک خاص سطح پر محدود کر دینا یہ درست نہیں ہےقدر و ہم یہ تیزی پڑھیں گے آیات سمپل ہے نا بالکل وجا فیزر کیا رکھا ہم نے ان کی ذریت میں کتاب حضرت نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں دونوں کی ذریت مشترکہ ہے نا جو حضرت ابراہیم کی ذریت ہے وہ حضرت نُوع کی بھی ہوگی لیکن جو حضرت ابراہیم کی جو حضرت نو کی ہے وہ ضروری نہیں حضرت ابراہیم کی ٹھیک ہے کچھ اس میں ہوگی کچھ نہیں ہوگی تو عموم خصوص من و ہو گیا تو کیا فرمایا ولقع فمن مُحْتَدٍ یعنی فمین ضروری من ہوا تھا یہ, یہ اصل میں تمہید ہے پہنچنا کہ گزرا تھا کفا کہتے ہیں انسان کے گردن کے پچھلے حصے کو تو کفا یقف کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا اس کی گردن کو دیکھ کے کفا یوقفی ہوگا کسی کے پیچھے چلانا گزر چکا ہے تو کیا فرمایا سم مقفینہ اعلیٰ خطوطی اس کو بھیجا ہم نے کن کے بعد نو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد بے رسولینا بہت سے رسولوں کو اور ان سب رسولوں کے آخر میں کس کو بھیجا وا سبنی مر تو گویا علما نے کہا یہ سب تمہید اسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر تک پہنچنے کے لیے باندھی گئی تھی سمجھا لیے تو کیا فرمایا ہوا تین انجیل و جالنا فی قلوین و رحمت و رحبانی اختلاف بعض نے کہا کہ جیسے معتزلہ جو ہیں ان سب نے کہا کہ رہبانیہ جو ہے رہبانیہ یہ تو انسان کے اعمال کسبیہ میں سے ہے تو لہذا یہ تو اللہ کی مخلوق نہیں ہوتے لہذا اس پر عطف ہو ہی سکتا یعنی وجا عالہ فی قلو بال لدین فتن و رحمت بات ختم ہو گئی اس کے بعد منصوبہ اشتغال ہم نے پڑھ چکے بہت دفعہ تو کیا آیا و ابتدا ابتدا رحبانی تھا ابتداؤہ ابتدع سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا عطف پیچھے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ رافت و رحمت تو جبیلی طور پہ رکھی جاتی ہے لیکن جن چیزوں سے متعلق اللہ کا عمر شرعی ہو اس میں انسان اپنے اعمال کا خالق خود ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ یہاں عطف نہیں ہو سکتا بہت سے اہل سنت کثیر علما نے یہی رائے اختیار کی ہے لیکن متضرہ کی پوزیشن پہ کھڑے ہو کر نہیں محض اس وجہ سے کہ اللہ نے تو انہیں رحبانیت کا حکم نہیں دیا تھا اللہ نے تو ان کے اندر رحبانیت رہی نہیں رکھی تھی وہ تو انہوں نے خود ایجاد کر لی جو اللہ نے فرمایا ابتدا سمجھا رہی کہ نہیں لہذا یہ منصوب الل اشتغال ہے یہ اکثر مفسرین نے کیا کہا ہے منصوب اللال اشتغال ہے پیچھے سے اس کا تعلق نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ چاہے انہوں نے ابتدا کی ہو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے نا اس کی اور اس کا میلان ہے نفس تو لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا عطف رعفت اور رحمت ہی پر ہے اور ابتدا بعد میں یہ جملہ اس کی صفت ہے سمجھا لیے ہے کیا ترکیب بنے گی وجہ ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے بعد رحبانی نکیرا ہے نا تو نکرا کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے تو رحمانی کیا رحمانیہ ہے وہ امتدا ہوا جس کو انہوں نے ایجاد کیا تو لہذا ابن عطیہ کہتے ہیں یہ زیادہ ہے رائے زیادہ قوی ہے کہ آپ رحبانیت کا اطف رفت پہ مانیں اور اس کے بعد ابتدا اوہا کو اس کی صفت مانے تو اللہ ہی نے رہبانیت ان کے دل میں رکھی تھی لہذا اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے اگر انہوں نے اجاد کر بھی لی تھی تو اس کی رعایت کرتے تو ان کا اجر ملتا اور جنہوں نے رعایت کی ان کو اجر ملا فاتعین الذین اعمن امن ہم اجرا ہم فاسقون تو وہ رہبانیت ایجاد کی تھی اجتہاد کرتے ہوئے وہاں روایت آتا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہم بادشاہوں سے جھگڑا نہیں لے سکتے ہم نکل جاتے ہیں بہت سی روایت آتا ہے ابن کثیر علی رحمٰ نے نقل کی تو وہ نکل گئے جنگلات اور بیابان میں کہ اپنے دین کی ہم حفاظت کریں گے یہ ان کا اجتہاد تھا تو اپنے اجتہاد میں انہیں غلطی بھی لگی تھی تو اگر وہ اس اس اشتہار پر کھڑے رہتے اور اس کی رعایت کرتے تو اللہ کے ہاں معجور ہوتے اور ہوئے جنہوں نے اس کی رعایت کی وہ کیا ہوئے اللہ کے یہاں معجور ہوئے لہذا اللہ نے فرمایا فما حق رعایت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحبانیت سے مراد یہاں اللہ ہی کی یوں کہیں اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ رحبانیت اختیار کر لو اور اپنے دین کو بچاؤ اور انہوں نے شرعی طور پر بغیر دلیل کے اپنے اشتہار سے اس کو آغاز کر دیا ہاں نہیں وہ میں آپ بتاتا ہوں میں کہوں کون سا بتانا انہیں ابتداءو ختم نہیں اور اس کے بعد راہبانیہ کی پہلی صفت ہے ابتداءو اور دوسری صفت ہے ما كتبناها علیہم یہ جو دوسرا جو یہ بھی صفت ثانیہ ہے سانیہ. کیا مطلب راہبانیت جو ہم نے ان کے دل میں رکھی جس کی صفت کیا تھی انہوں نے ایجاد کی اور دوسری صفت کیا ہم نے ان پر فرض دی ما كتبناها علیہم اگے جو بات ا رہی ہے اس کے وضاحت کرتا ہوں یعنی ما كتبناها علیہم ای ما رحبانیہ دلہ اب یہ بات ہوئی اس میں اختلاف ہو گیا اللہ ابتغا اردو کا تعلق جو ہے وہ ما کتب نہ سے ہے یا کسی معذوف جملے سے ہے ٹھیک ہے یعنی کیا مطلب اگر آپ پیچھے سے پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی یعنی استثنا ہے استثنا منقطع کا کیا مطلب ابتغا رضوان اللہ رحبانیت نہیں تھی وہ تو اور تھا ٹھیک ہے تو ہم نے ان پر رحبانیت فرض نہیں کی تھی لیکن استثنا منقطع ہوتا ہے لیکن کے معنی میں لیکن ہم نے ان پہ فرض کیا تھا کہ اپنے رب کی رضا تلاش سمجھ ہے کہ نہیں رحبانی لکھا تھا کہی تھی رحبانی کرنے کا نہیں کہا تھا اتوار ہو رہی ہے کہ نہیں تو الب تغ اردوانہ علیم میں جو آگے مستثنا منہ معذوف ہے اس سے استثنا منقطع ہے یعنی ماں کتبنا علیہم الرحبانی تھا رضوان اللہ سمجھا لیے کہ نہیں دوسری رائے کیا ہے ابنات یہ بھی بڑی قوی ہے اس میں کیا ہے ابتدا اوہا کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ میاں نے فرد نہیں کی تھی ماںبنا سمجھا لیے اس کا جواب دیا الب تغ کیا مطلب جملہ معذوف ہوگا ابتدا اوہا مد تدا الباگ رجا لیے کہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا وف اللہ, من اللہ سبحانه اور سمجھا رہی کہ نہیں یہ ان کی تعریف ہو جائے گی یعنی اگر اس طریقے پر ہم کہیں گے تو یہ ان راہبانی جو جنہوں نے کیا کہتے ہیں رحب جو روحبان تھے ان کی تعریف رحبانیت کیا ہے رحبانیت جو ہے وہ فعلان سے مزدر سنائی ہے کیا ہے مزدر جیسے ہم کہتے ہیں المانیہ اور فلاں فلاں اور بھی کیا کہتے ہیں جو بھی ہے یعنی فعلان کے بدن پہ مبالغہ لا کر اس سے مزدر سنائی بنا لیتے ہیں یا اور دائیں مربوطہ لگا تو کیا بنے گا رحبان رحبان ہوتا یعنی ہے بہت زیادہ ڈرنے والا رحبان فعلان اس سے رحبانی اب وہ مزدر ہو گیا یعنی اللہ سے بہت ڈرنے کا عزم جس کو ہم عزم کہتے ہیں ٹھیک ہے رهبانية سوالها بينا بعد دونه كامتين ما ابتدأ كام رقفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم الرهبانية إلا أي كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله سبحانه وتعالى والتفسير الثاني أي ما من أجل الدنيا ولا من أجل أي شيء آخر ما ابتدعوها إلا ابتغاء تم نے جملے کو ختم کیوں ہے کون سا جملہ نہیں کیا مطلب کون سا جمرہ ہاں دیکھو اچھا مفعول. مفعول کی کی. نے اس کو ایجاد کر لیا دوسری صفت رحبانیہ کیل ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی اِلَّا منقطح ہے اور دوسری تفسیر کے مطابق کیا ہے بفول ٹھیک ابھی تک جملہ ختم نہیں ہوا اس کے بعد کیا آئے گا یہاں ف... سے فا جو ہے یہاں یہاں سے اتف آگیا سے اب نہیں بات شروع فما شکریہ پس انہوں نے رعایت نہیں کی اس رحبانیت کی راہ یون حق کا رعایتی ہیں مفول مطلق ٹھیک ہے حق رعایتی کیا ہے کیونکہ بفول مطلق کبھی مضافی آتا ہے یعنی وہ مسدر مضافی آ رہا ہوتا ہے اس سے قبل جو ہے وہ اس کی صفت آ جاتی ہے. حق آ جاتی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں جگہ کون آیا اس وقت حق کا ٹھیک ہے ان کی مذمت کی ہے تعریف کی کیا کیا ہے ربانیت کی مذمت نہیں مزمت بھی ہے تعریف بھی ہے ہاں. اس سے اہل سنت نے کیا اصول اخذ کیا کہ اگر کوئی مجتہد ہو کون ہو مشتحد اور وہ اپنے اجتہاد کے نتیجے میں ایک رائے تک پہنچتا ہے اور اس رائے کے نتیجے میں دین میں بدعت کا آغاز ہو ہے سمجھا لیکن وہ مجتہد ہے اس کا مطلب کیا اس کے اندر شروط اجتہاد موجود ہیں اور اس نے اخلاص کے ساتھ پوری کوشش کیوں کہ اجتہادی اسی کو کہتے ہیں تو غلط رائے تک پہنچا جس کے نتیجے میں بدعت ہو گئی نا تو وہ بدتی ہونے کے باوجود اس نے بدت کا آواز کیا اللہ کے ہاں معجور ہے اللہ کے یہاں کیا ہے یعنی یہ نہ سمجھے کہ کل اس طریقے پر اس اپنے مطلق اس پر ہے بلکہ کوئی شخص ہو سکتا ہے غلط رائے تک اجتہاد کے نتیجے پہنچنے کے لیے اس نے عید میلاد النبی اجتہاد کے نتیجے میں مثبت ایجاد کر لی مخلص عالم تھا مشتحک تھا توفرت فيه شروط فی اس نے ایجاد کر لی تو وہ کیا ہوگا معجور ان اللہ کیا ہوگا؟ مَعجور اندلہ. مَعَا قَوْمُنِ الْعَمَلِ تو رعا اب اس بدت کو جوتہ کے نتیجے میں شروع کی تھی تو اس کی رعایت بھی تو کرتے نا پھر اب رعایت نہ کرنے پر پکڑ ہوگی تو ہم کیا کہیں گے عید میلاد النبی جیسے اس کے منانے نہ منانے پر مشتحدین بڑے بڑے بدت ہی سمجھتے ٹھیک ہے آپ اس کا بھی اقرار کر سکتے ہیں یہ بدت ہے لیکن با بہرگے کہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کیونکہ بےدعت کبھی اصول میں ہوتی ہے کبھی فروغ میں ہوتی ہے تو اصول میں بدعت برداشت نہیں ہوتی فروغات میں بےدعت اس لیے برداشت ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں اشتہاد کا عمل دخل ہو جاتا ہے بہت ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے اور ہمارے دین میں جنگلوں میں چلے جانا نہیں ہے لیکن علما نے کہا کہ شدید اگر دین کو خطرہ اپنے دین کو خطرہ لائق ہو اور فتنہ کا ماحول ہو تو رحبانیت ایز اے اسٹریٹجی فضیلت سمجھ کے نہیں بس اپنے دین کو بچانے کے لیے اختیار بھی کی جا سکتی ہے سمجھا رہی لہذا اللہ کے نبی صاحب نے کہا ہمارا مسلم شغف الجبال وہ واقع القطر یا پھر وہ بے دین ہی من الفطر ہو سکتا ہے مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں جن کو لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلوں میں نکل جائے ٹھیک ہے اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے روایات میں آیا بھی ایسی ایسی صورتحال ہو جائے تو امر بالمعروف نہیں منکر کو بھی ترک کر دو اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ بولو نا ادھر ادھر دن... سمجھا دی ان سب میں کیا ہے کہ ایز اے اسٹریٹجی راہبانیت اختیار بھی کی جا سکتی ہے رحبانی دین میں نہیں ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ پرہیز کرتے ہوئے کوئی چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ اپنی ذات میں وہ جائز ہوتی ہے دوسری روایت میں آیا کن سا اپنے گھر کا ٹاٹ بندھ کے بیٹھ جاؤ وسا کا بئی تو کیا ہے وہ الزم علی کام سکھ کا لسانک اپنی زبان کو بند کر کے رکھو ول یسا کبئی تک گھر سے باہر نہ نکلو و تب کے اعلیٰ تک اپنے گناہوں رو یہ بھی ہو سکتا ہے بات واضح کہ نہیں تو راہبانیت فضیلت نہیں ہے لیکن رحبانیت کی کسی حالت میں جائز بھی ہو سکتی لیکن پھر وہ رحبانیت اختیار پوری طرح کی جائے گی کیا مطلب یہ نہیں کہ انسان امر بالمعروف ہو نہیں ان کے منکر چھوڑنے میں تو رحبانیت پہ کھڑا ہو باقی معاشرے میں سارے کام کرتا پھر رہا ہو نہیں پھر معاشرے کو چھوڑ کے چلے جاؤ نا پھر چھوڑنا پڑے گا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے رحبانیت نہیں ہے کہ آپ جاب بھی کر رہے ہیں آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ مک نبی نے کہا کہ نہیں نمن چھوڑا جا سکتا ہے نہیں نمون کر تو پھر گھر سے باہر نہ نکلو پھر تم جاب بھی نہ کرو بس اس طرح سمجھیے اس کو کون کھلا دے گا اللہ نہیں آپ دیکھیں کھانا تو کہیں سے مل جاتا ہے اتفاق سے بھی آپ کے سوال سے مجھے ایک قصہ یاد آیا امام قشیری علیہ الرحمٰن نے اس میں لکھا ہوا ہے جو ان کی ارب سالت القشہری ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک صاحب تھے ان کے نام مجھے یاد نہیں آ رہا بزرگ کوئی بڑے اللہ والے وہ کسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے امام ان سے نماز کے بعد پوچھتے تھے میں نہیں نہ تھا کھاتے کہاں سے ہو تم وہ کہتے تھے بس اللہ میاں دیتا ہے لیکن ظاہر بات اس جواب پہ تو تسلی نہیں ہوتی کسی کی تو وہ پھر دوسرے تیسرے دن پھر پوچھتے تھے بھائی کھاتے پیتے کہاں سے ہو تو مسجد میں ہی رہتے اور وقت وہ کہتے ہیں اللہ میاں کھلاتا ہے ٹھیک ہے پھر پوچھتے ہیں آ کے یعنی ظاہر بات اس پر نہیں بولے اللہ میاں تو کھلا اللہ میاں, میاں پانچویں دن کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک یہودی ہے ادھر بغداد میں جو بھی جگہ تھی وہ اس نے میرا نان نفقہ لگایا ہوا ہے ہر مہینے وہ مجھے اتنے پیسے دے دیتا ہے انہوں نے کہا ریہ قلبی ٹھیک ہے اب تم نے بتا دیا تو اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ تمہارا کوئی نام تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ عید الصل و کلحا اللہ تصل تخلفق کہہ رہا میں اللہ کی قسم تمام نمازیں دوبارہ پڑھوں گا جو میں نے تمہارے پیچھے پڑھی ہے میں دس دن سے کہہ رہا ہوں اللہ میا کھلا رہا ہے تو تمہاری تسلی نہیں ہو رہی آج میں نے بتایا کہ یہودی نے میرا نات حریاح تقلب سمجھا رہی ہے نہیں اللہ میں کھلا دیتا ہے یعنی اللہ میاں کو تو ہمارے دل جو کہ کئی دفعہ بہت زیادہ اسباب اورینٹڈ ہیں تو ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک سبب نہ بتایا جائے اللہ میاں تو نہیں کھلا سکتے ڈائریکٹ ٹھیک <laughs> ہے اللہ میں کھلا دیتا ہے لہذا اس کی فکر نہ کریں کھائے گا آج کل دنیا کا اصل مسئلہ کھانے کا ہے نا تو کھا کہیں سے بھی لیکن ابھی بھی کس کا مسئلہ کھانے کا ہے کھانے کا تو آپ بہت تھوڑا پیسہ کما کے بھی کھا سکتے ہیں. اصل مسئلہ ہے لیونگ اسٹینڈرڈ کا آپ نے رہنا کس طرح ہے صرف کھانے پینے یا پیاس ٹماٹر تو آپ کو مل ہی جائے گا یعنی اگر آپ نے کھانا پینا ہے تو کھانے پینے تو مل جائے گا اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی گاڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ گھر اتنا بڑھ رکھیں گے اتنا سا رکھیں گے آپ اے سی استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے تاکہ بجلی کا بل نہ آئے یا آپ یہ ساری چیزیں اصل مسئلہ تو انڈیا کس کا رہے گا ابھی بھی پاکستان میں اللہ کے فضل سے لوگ بھوکے اس طرح نہیں مرتے کہیں سے کہیں سے ہم کو کھانا مل ہی جاتا تو اللہ کھلا دیتے ہیں لیکن یہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے دین جب کی پریفرنس جب ہوگی تو دین بچانے کے لیے معاشرہ چھوڑا جا سکتا ہے معاشرہ بچانے کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا یعنی yani جب ہمارے یہاں جو مقاصد شریعت ہے ان سب سے اوپر شہر کیا ہے دین تو یہ ہے سب سے یہ آپ کو نہیں کہتا میرے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ تم کھاتے کہاں سے ہو تو اگر وہ جواب دیتے اللہ ملاتے ہیں کہیں سے بندوبست کرتے ہیں تو ہمیں ہم کہیں گے اللہ میں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے لیکن اس میں مجھے اچانک وہ قصہ یاد آ گیا اس لیے میں نے ذکر کر دیا آپ اس کو اپنے دل پہ نہ دیجیے گا آپ کے لیے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا ٹھیک تو وہ امام کشہری صبح یہ قصہ جو ہے وہ دیکھا تھا اس لیے وہ صبح ہی دیکھا تھا تو وہ ابھی بھی یاد آ گیا کیا کریں بہر آپ ہاں ہاں بالکل اللہ ہی دے گا آپ تو اس کو اہمی شاہد ہیں علامہ کھلا رہے ہیں اور باقیوں کے بارے میں بھی یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہے یعنی کو بھی اللہ کھلا رہا ہے نہیں نہیں میں اصل میں نا جاب چھوڑنے کی مثال کا مطلب یہ تھا دیکھیں رحبانیت والی جو خاص کچھ احادیث ہیں ان کو رحبانیت تو نہیں کہنا چاہیے اس میں امر بالمعروف اور نئی منکر کے ترک کی اجازت دی گئی ہے وہ ترک کی اجازت اس صورت میں ہے جب آپ معاشرے میں اور ایکٹیویٹی میں لوگوں کے ساتھ ملوث نہ ہو بلکل. اگر آپ اور ایکٹیویٹی میں جیسے جاب کر رہے ہیں یا فلاں کام اور آپ وہاں وہ تو کر رہے ہیں لیکن ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہیں منکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ زمانہ فساد کا شکار ہو گیا یہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کیونکہ وہ ترک امر بالمعروف اور نہیں منکر اس صورت میں ہے جب آپ لوگوں سے بھی متضر ہو چکے ہیں یہ اصل بات ہے لہذا کسی نے اگر امر بن معروف اور نہیں من منکر ترک کرنا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا اسے لوگوں سے احتجاج برتنا پڑے گا پھر وہ گھر سے نہ نکلے یا پھر گھر چھوڑ کے معاشرہ چھوڑ کے کہیں چلا جائے لیکن اگر وہ گھر سے مثلا پیسے کمانے کے لیے تو نکلتا ہے لیکن امر معروف نہیں من منکر نہیں کرتا تو اب وہ گناہ کا بعد واضح ہو رہی ہے نا بتانے کا مقصد تھا کہ اگر اس نے یہ کرنا ہے تو پھر جاب چھوڑنی پڑے گی آپ کہیں گے جاب کے کھائے گا کہاں سے تو ہم کہیں گے پھر عمل مارو کو کرے اور نہیں اور <laughs> اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے نا اگر اس کو من کر نظر آئے گا لوگوں کو دیکھے گا نماز نہیں پڑے کہنا پڑے گا یہی میں بتاؤں جتنا وہ انٹریکشن رکھے گا اتنا عمل بالمعروف اور نہیں من کر اسے کرنا پڑے گا یہ بس میں آ رہی ہے کہ نہیں کر دیا ایک دفعہ سے نہیں روزانہ جا رہا تو روزانہ ایسا ہی ہے یا تو آپ اس مجلس کو چھوڑیں گے جس میں گناہ ہوتا ہے اگر آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو اس مجلس میں نہیں جا سکتا اگر روزانہ ہو رہا ہے تو روزانہ منع کرے نہیں ایسے ہی ہے یہ اصول ہے ٹھیک ہے اگر روزانہ اس مجلس میں جس میں آپ کو روزانہ جانا پڑتا ہے اور روزانہ وہاں کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو اس مجلس میں آپ کو روزانہ نہیں کرنا پڑے گا یا تو اب یعنی اس مجلس میں یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ جاتے ہیں تو بے پردگی برداشت کر لیتے ہیں روکنا پڑے گا صحیح بات یعنی انسان کرے گا روکنے کا وہاں جو, جو اگر وہ اس مخلوط ماحول میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ گناہ کی حالت میں ہے نا اس کا کفارہ ادا کرے کہ وہ نہیں المنکر کا کام کرے اگر وہ بھی چھوڑ دے گا تو اب کیا ہوگا علماء نے کہا نہیں انل منکر ہے آپ کا ڈیفینسو سسٹم جیسے کہتے ہیں نا کسی کا ڈیفینسو سسٹم خراب ہو جائے ہر بیماریوں سے لگ جاتی ہے جب تک آپ نہیں انل منکر کریں گے تو آپ کے دل میں گناہ کی شناخت رہے گی وغیرہ گناہ نارملائز ہوتے ہوتے منکر معروف بن جائے گا یہ اسٹیج بھی آ جاتی ہے. تو کب یہ سٹیج نہیں آئے گی جب آپ روک رہے ہیں گنا سے بالکل کیا کیا جائے کرنا پڑے گی صحیح بات ہے ایسا ہی اگر کوئی واضح من کر ہے تو اس اس مجلس میں روکنا ضروری ہے آپ بہت سے بات کریں کچھ کچھ ہفتے بعد بار بار بات کرتے رہے یہ ضروری ہے مشکل ہے آپ احمد جاوید صاحب ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ آ... <متصف> کہ فی زمانہ جو ہے وہ امیر ہونا تو ممکن نہیں ہے بغیر حرام کی کمائی کے سمجھا لیے یعنی اگر آپ کہیں کہ میں ایک ہے کہ آپ منیمم لیول پر ہے آپ کہیں کہ میں اوپر سے اوپر جا رہا ہوں نہیں ممکن حرام کی کمائی کے بغیر بہت جگہوں پر دو نمبری کرنی پڑے گی جھوٹ بولنا پڑے گا بہت سب حرام کی کمائی ہوتی ہے سمجھا رہی آپ کو اپنا کاروبار بڑھائیں گے فلاں جگہ دوسروں سے کمپٹیشن کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے آپ کو ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی کہ اگر خالص شریعت کے نگاہ سے دیکھیں گے تو جائز نہیں ہوگی نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں بات تو اگر آپ بالکل اس طرح کہیں کہ میری روزی سو فیصد حلال ہو اور میں ان ساری جگہوں پہ جہاں تو نہیں ہوگی نا پھر اس میں آپ کو کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ میں کل پارٹ ٹو ون میں مثال دے رہا تھا کہ بھائی چاہے آپ کی کمپنی ہے بڑی ساری آپ کمپٹیشن میں دوسری کمپنیوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو اگر اگر معاشرے میں بحثیت مجموعی کسی طبقے کا استحصال ہو رہا ہے جیسے مزدور طبقہ ہے سارا دن تو وہ لگے رہتے ہیں پیسے لوگوں کے بڑھتے رہتے ہیں سمجھا رہی عمارتیں ان کی بڑھتی رہیں گے سارا نیچے تو وہ وقت ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے لیکن مزدوروں کا بحثیت مجموعی استحصال ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں نے ان کی محنت ہے اتنی روزی ملتی نہیں ملتی نا اتنی روزی اب جو کمپٹیشن میں ہے اس کو بھی یہ استحصال مجبوراً کرنا پڑے گا کیوں اگر وہ کہے گا کہ بھئی ہم مزدوروں کو زیادہ دینا شروع کرتے ہیں تو ہماری تو کاسٹ بڑھ جائے گی کاسٹ بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا ہندی جیسے دس کروڑ کماتے دیں تو پانچ رہ جائے گا سمجھ رہی ہے کہ نہیں ایسا ہی ہوگا نا نقصان ہو جائے گا نقصان کیا ہوگا دس کروڑ کماتے تو پانچ رہ گیا اچھا پھر ہم نہیں کر سکتے اس طرح کمپٹیشن میں رہنے کے لیے اور میں معاشرے کی اس جو استحصال پر مبنی ہے وہ اختیار کریں گے اور مزدوروں کا استحصال کریں گے بعد میں جا کے آپ زکات نکال کے صدقہ خراب پوری دنیا میں بانٹتے رہے ان کو تو حق نہیں ملا ان کا تو آپ نے خون نچوڑ لیا نا. کیوں خون نچوڑ لیا تاکہ ہماری ہمارے پروڈکٹ کاسٹ اس نہیں رہے اور پھر ہمارا پروفٹ اور ہم ساتھ ساتھ چل سکیں تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب لوگ اس سطح پر بالکل سیکولرائزڈ ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اپنی ذاتی زندگی میں ہو سکتا ہے تجرب بھی پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے صدقہ خراب بھی بہت کرتے ہیں لیکن اس جگہ کیا ہے استحصال کر رہے ہیں مزدور کا کیوں کیونکہ ہم نے کمپٹیشن میں رہنا ہے پرافٹ ہمارا مثال کے طور پہ کمپٹیشن میں نہیں رہیں گے تو آپ کی کمپنی تھوڑی پیچھے ہو جائے گی آپ اگر مثال کے طور پہ بارہ کروڑ کمارے تھے تو اب چلیں بہت کم کر کے دو کروڑ کمانا شکر کما رہے ہیں نا کھا پی رہے ہیں نا لیکن نہیں کمائیں گے اتنا ہی کیونکہ برابر کی سطح پہ رہیں اس کے بعد دو کروڑ صدقہ کر دیں گے غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں صدقہ قبول نہیں ہوگا لیکن صدقہ حق والے کا حق مار کے نہیں دیا جا سکتا مزدور کا حق مارا جا رہا ہے آپ کہہ ہم حق نہیں مار رہے اگر آپ کہیں نہیں مار رہا ہے کہ ہم ان کو اتنا دے رہے ہیں جتنا مارکیٹ تو مارکیٹ پوری ساتھ ہم یہ ہی کہتے ہیں کسی انقلابی تحریک کے اس میں بیٹھے ہوں گے تو وہاں بیٹھ کے ہم یہی درد دے رہے ہیں کہ اس وقت استحصالی نصاب نظام ہے اور استحصال کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے اگر مزدور کا استحصال ہو رہا ہے تب بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات وہاں تو یہی درد دیا جائے گا لیکن چونکہ ہم مارکیٹ میں ہیں تو ہم تو ان کو وہی ویجز دے رہے ہیں جو سب دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے وہ سب جو ویجز دے رہے ہیں وہ تو اس طرح چلتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپرائڈ رہے ایک سرمایہ دارانہ معاشرے میں آپ اپنے آپ کو اوپر سے اوپر جو ہمارے جد محترم فرماتے تھے کہ باطل نظام میں پھلنا پھولنا وہ ایک اور تناظر میں کہتے تھے لیکن ایک تناظر ایک بالکل برحک تناظر ہے کہ اس میں پھلنے پھولنے میں آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے وہی میں کہہ رہا ہوں دیکھئے اللہ میرے آپ سے آپ کا حساب لینا ہے کہ ملک کا میرے سے پیامر میرا حساب ہوگا کہ بحثیت مجموعی مل ملک کا حساب ہوگا ہاں اب آپ علامیہ کہیں گے دیکھو دیکھیں اس میں تم اپنا پروفٹ کم کر کے بڑا اچھا کھا پی سکتے تم حق والے کو اس کا حق دے سکتے تھے کہ نہیں تم بحثیت تم اگر وہ سوچ کہے گا ہاں میں اس قادر تھا تو بس وہ مکلم بن ہے چاہے معاشرہ جو مرضی کرے سیدھی سی بات ہے یعنی ابھی تو یہی آکر آپ دلیل بڑھ کرتے رہے تو معاشرے میں تو بہت سی چیزیں نارملائز ہوتی چلی جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ جو سب منکرات ہیں سمجھا گئی ہی کہ نہیں اور کتنے منکرات نارملائز ہو بھی چکے ہیں نارم بن جاتی ہے چیز تو نارملائز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہاں ایسی جگہ پر یہ دلیل ہو سکتی ہے جہاں آپ کا اختیار ہی نہ ہو ٹھیک ہے لیکن جہاں اختیار ہے صرف کمپٹیشن کی وجہ سے اور کمپٹیشن کا لمبی نے کہا کمپٹیشن کرو تم نے لاؤ کمپٹیشن کرنا مسابقت تو دنیا میں تو تکاثر کو ویسے ہی نہیں ہم نے پڑھا اچھا لکھا وہ تقاصر و تفافر و تقاثر فل تو تکاثر کی بنیاد پہ کمپٹیشن کی وجہ سے میکسیمائزیشن آف پروفٹ کی وجہ سے اگر آپ ایکسپلائیڈ کر رہے ہیں کسی کو اور ایکسپلائیڈ کرنے میں آپ کی دلیل کیا ہے نورم ہے معاشرے کی سب اتنا ہی دیتے ہیں ہم بھی اتنے ہی دیتے ہیں غلط اور اس معیار پر اگر آپ ابھی لوگوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو ہوں گے یعنی پنجاب گورمنٹ کی طرف سے تو وہ یہی ہوتا تھا کہ لوگ پہلے ہی مکمکا کر لیتے تھے بیچنا اسے لینا ہے ایشوز وغیرہ تو میں اوائڈ کرتا تھا بھی ایسی چیز نہ ہو تو وہ یہ ہوتا کہ منٹس بن کے آ جاتے تھے اب میں قانونی طور پہ سائن تو کرنا ہی ہوتے تھے تو سائن کرنے پڑتے تھے جو ریزوں کا آپ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ جاب چھوڑ دوں گا تو مجھے ملے گی نہیں گھر والے تو آپ کے لیے ایک مجبوری کی حالت میں اس جاب پر رہنا درست بھی ہو سکتا ہے لیکن میں رن کر رہا ہے چیزوں کو جو اوپر بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے اس کو جسٹیفائی کرے گا اور پھر آپ کو نہیں پتہ معاشرے کے نورمز کی وجہ سے جھوٹ بھی نورم بن جاتا ہے کہ اس جگہ پر بتاتے ہوئے سب مثلا اس پروڈکٹ میں سب جھوٹ بولتے ہیں یہ یہ مثالیں ہیں موجود یعنی یہاں سب جھوٹ بولتے ہیں تو یہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اس میں کوئی کباہر سمجھ کے نہیں کیونکہ نورم ہے یعنی اتنا بتایا کہ اس کے یہ مواصفات ہیں اس کے کیا مواصفات وہ کیا کہتے ہیں یعنی کسی بھی آپ کے پروڈکٹ کے یہ یہ خصوصیات ہیں یہ چیزیں لیکن آپ کو پتا ہے اس میں کم ہے یعنی یہ جو چیز میں نے بتائی ہے ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے جھوٹ ہے نا جھوٹ بول کے جو بیچا جائے گا پروڈکٹ وہ حرام کی کمائی ہوگی اچھا حرام آپ کہیں گے جھوٹ تو بولتے ہیں سب بھی بول رہے ہیں اتنا تو سب چلتا ہے مارکیٹ میں مارکیٹ میں چلنا تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ مارکیٹ میں چلتا ہے الام کے ہاں بھائی قابل قبول نہیں ہوتا یعنی <laughs> اگر <laughs> انسان نے اللہ کو دیکھنا ہے تو پھر تو وہ اس کے پاس چیزیں کم رہ جائیں گی نا وہ واقعی اس طرح پھل پھول نہیں سکے گا جس طرح باقی پھل پھول رہے ہیں یہ <laughs> حقیقت ہے اس کو احمد جبی صاحب نے اس طرح بتایا تھا یعنی قول کی تشریح تھی اس طرح یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذين اسرفوا ابادی الدین الغفور تقنتر صدق على سيدنا محمد, وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم هذه الآية الرقم 53 من سورة الزمر هي أرجى آية في القرآن الكريم أرجى آية أي ما لا توجد آية في القرآن فيها الرجع مثل هذه الآية وهي سورة الزمر الآية رقم 53 قل يا عبادي الذين أسرفوا أي أسرفوا على أنفسهم تجاوزوا كل الحدود في ظلم النفس وابتكاب المنهيات والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآية رجاء عظيم لأن الله سبحانه وتعالى نسب هؤلاء العباد المصرفين على أنفسهم إلى ذاته الشريفة عليهسا كذلك لم يقل هكذا قل يا أيها العاصون قل يا أيها الفاسقون لم يقل هكذا بل ناداهم بصفة العبودية لذاته الشريفة فقال قل يا عبادي أي مع أنكم أصرفتم على أنفسكم وظلمتم أنفسكم وعصيتم ربكم وتماديتم في المنهيات والغدرات والفجرات كما سنشوف الحديث ان شاء الله مع ذلك لا تقنطوا من رحمة الله ومع ذلك أنتم عبادي قال الشيخ دهن ان الله يغفر ذنوب جميع انه هو الغفور الرحيم قبل أن نقرا بعض الروايات المتعلقة بهذه الآية اتفق جل المفسرين جل وإن كان قد شذ منهم واحد أو اثنين اتفق جل المفسرين أن هذه الايه للتائبين للتائبين الذين يتوبون من المعاصي فالله سيغفرهم وسيغفر لهم زنوبهم كلهم إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى مخلصين في التوبة فإيش قالوا؟ إن هذه الآية في من؟ في التائبين وليس في العاصين الذين يخرجون ويموتون وهم مصرون على الكبائر والصباحة فامرهم قد ذكر في سوره النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لم يقل ان الله سيغفر كما قال في هذه الايه بل قال ايش لمن يشاء هم في خطر المشيئة اما ان يغفر الله لهم واما أن يعذبهم ولكن ايش قال في هذه الايه ان الله سيغفر الذنوب الجميع ولم يقل ان شاء كذلك فمتى نعرف أن ان ذنوب تكون مصفوره لا محاله اذا تاب العبد الى الله سبحانه وتعالى وكان مخلصا واتيا بجميع شروط التوبه اليس كذلك فهذه الايه في حق من في حق التائبين بدليل ان الله يقول ان الله سيغفر الذنوب جميعا وقد عرفنا ان الله لا يغفر الشرك اليس كذلك فاذا مات العبد وهو مشرك فلن يغفر له أليس كذلك؟ وها هنا يقول إن الله يغفر الظنوب جميعا فعرفنا أن الآية تتعلق بالتائمين الذين يتوبون من ذنوبهم قبل النوت فهمتم ولا هذا رأي أكثر المفسرين وكثير منهم قال أجمع العلماء على هذا ولكن للإمام البيضافي قدس الله سره في تفسيره رأي آخر وهو يقول إن هذه الآية عامة في حق التائبين وغير التائبين ولكن نحن نخصص هذه الآية بآية النساء فنقول إن الله يغفر الظنوب جميعا إلا الشرك أي إذا خرج الإنسان من الدنيا ومات ولم يتب من الشرك فلن يغفر له هذا الشرك أليس كذلك؟ أما ما سوى ذلكك إن الله يغفر ولكن هنا قال لمن يشاء فقال إن الله يغفر الظلوم جميعا إلا الشركة ولو بعد الإقاب ولو بعد الإقاب أي قد يمكن أن يدخل هذا الرجل العصي جهنم ولكن الله سيغفره وسيخرجه من جهنم إلى الجنة أليس كذلك فيقول إن الله يغفر الظنوب جميعا هذا أمر مؤكد ولكن بعض الناس يغفر لهم ظنوبهم قبل دخول جهنم وبعضهم يغفر لهم ظنوبهم بعد مباشرة بدون أن يدخلوا جهنم هذا هو رأي الإمام البيضاوي ولكن الرأي الصحيح هو رأي جمهور المفسرين لأن الايات لان الروايات والاحاديث التي تبين هذا المعنى كلها في حق التائبين كلها في حق التائبين فنحن نقرا هنا من بعض الروايات من تفسير ابن كثير يقول هو ايش نعم اقرا يصل لا لا ولم يعلم إلا الله يبصد الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون هذه الآية الكريمة يقول ابن كثير دعوة لجميع الأساط من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله يغفر الظنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ولا يصح الآن هو يقول ليش ولا يصح حمل هذه على غير توبا لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه قال البخاري الآن متى نزلت هذه الآية السورة مكية ولكن الآية مدنية الآية مدنية يقول في البخاري عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا أي قتلوا فأكثروا القتل وزنوا فأكثروا الزنا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ثم جاءوا إلى فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن امر جيد جدا لو تخبرنا أن لما عملنا كفارا هل هناك كفارة لما عملنا من القتل والزنة؟ فنزل. فنزل السبب الأول وبعد ذلك النزول فالصيغة إيش؟ صريحة. ذلك فنزل إيش؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يبطلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآيات ونزل أيضا قل يا عبادي الذين أصحفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظلوم دمية هكذا رواه مسلم وأبو داود والنساء من حديث ابن جريج صح؟ وهناك رواية في مصند الإمام أحمد يقول عن عمر بن عباسة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم أن يستند على عصا على عصا فقال يا رسول الله ان لي غدرات وفلرات غدرات وفجر اي اعمال كبيره شنيعه غدرات بمعنى اني غدرت كثيرا وفجرت كثيرا فهل يغفر لي فهل يغفر لي؟ فقال الست تشهد ان لا الا الله قال بلا واشهد انك رسول الله قال قد غفر لك غدراتك وفجراتك وغفر لك ايش غدراتك وفجراتك قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام اكيد الاسلام يجب ما كان قبله وهؤلاء الناس الذين جاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم من اهل الشرك الذين اكثروا الزنا واكثروا القتل هم يريدون ان يدخلوا في الاسلام ولكنهم يتخيلون ان مثل هذه الذنوب لا تغفر فجاؤوا الى النبي صلى الله وسلم فنزل هذه الان يا عبادي الذين اشرقوا الان تصير ادخلوا في الاسلام ولا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظلوب جميعا عن أسباب انت يزيد اشتقوا لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظلوب جميعا ولا يبادي ولا يبادي كأنه تفسير للآيات من النبي صلى الله عليه وسلم وليست قراءة متواترة فهذه الحديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ظنوبه وكثرت فإن باب التوبة والرحمة واسع, واسع وبعد ذلك ذكر ذاك الحديث الرجل الذي قتل 99 ثم تاب الى الله سبحانه وتعالى وهناك احاديث اخرى ثم يشقول بعض الاحاديث التي تدل على سعه رحمة الله سبحانه وتعالى والذي نفس بيده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والارض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم لغفر لكم والذي نفسي محمد بيده لو لم تخطئوا وفي روايه لو لن تظنب لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم وفي روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن الإمام أحمد وهو عبد الله ان الله يحب العبد المفتت التواب والروايه ضعيفه ان الله يحب من العبد المفتت التواب المفتت ايش كثير الفطنه ایتوبوا الى الله سبحانہ وقتاں ثم يفتتن مرتا مخری ثم يتوب ثم يفتتن ثم يتوب ثم يفتتن ولكنه لا يترك التوبة ابدا فهو مفتن ای كثير الفتنة والتواب ایفا كثير التوبة فاللہ يحب مثل هذا العبد لماذا؟ لان الشيطان يقول له ويوسوس له انه لا فائدة من توبتك لانك تنقض توبتك مرة بعد مرة فعلى الانسان لا يئس وأن يتوب ويخلص في التوبة في كل مرة ولو عاد إلى ذاك الذنب سبعين مرة في نفس اليوم أليس كذلك؟ كما جاء في الحديث وهناك رواية جميلة هذا ما كنت أريد أن أذكر لكم وهو ما رواه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان له صديقان, كان له صديقان في الجاهلية عياش بن أبي وهو أخ أبي جهل من الأرب والرجل الثاني ايش من هو هشام بن العاص هشام ابن العاص انهما كلاهما خرج مع سيدنا أمر في الهجره فلما وصل الى المدينه وصلوا الى المدينه احتال وخ احتال عليهم ابو جهل جاء الى ابو جهل وقال لي ابن العاص و الرجل الثاني جاء ابن ابي ربيعه وهو اخوه من الام ان امنا يقول له اولا ان امنا اقسمت انها لن تتناول اي شيء ولن تذوق اي شيء ولم تأوي في الظل الا اذا رجعوا وسيدنا عمر منعه منعهما وقال مثل هذا الكلام لهشام ابن العاص وسيدنا عمر كان يمنعهما ويقول لهما انه يقدركما ولكنهما رجعا ثم افتطتنا وارتد عن الإسلام ارتد عن الاسلام فكان سيدنا عمر يقول نحن كنا نقول الا الروايه تبدا كنا نقول ما الله بقابل من من افتطتنا صرفا ولا عدنا ولا توبه كنا نقول في انفسنا الذين ارتدوا ولم يهاجروا وافتتنوا في مكه ان الله لا يقبل منهم لا توبه ولا صرفا ولا عدلا ولا فضيله ولا ايشه كنا نقول في انفسنا هذا الكلام ثم رجع لماذا كنا نقول هذا الكلام كنا نقول في انفسنا ان هؤلاء عرفوا الله ثم رجعوا الى الكفر لبلاء اصابهم لفتنه اصابتهم قال يقولون ذلك لانفسهم ايضا هؤلاء الناس الذين نقتض يرتدوا من اهل الفتنه والمصيبه التي نزلت بهم ولكنهم من الداخل كانهم يريدون ان يرجعوا الى الاسلام ولكنهم يقولون في انفسهم كيف وقد افتتننا وارتدنا وارتدنا فكيف يقبل الله سبحانه وتعالى منا التوبه وهم ايضا يقولون نفس الكلام في انفسهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انزل الله فيهم وفي قولنا وفي قولهم لانفسهم يعني في قولنا الذي كنا نقول به في انفسنا او القول الذي كانوا هم الذين افتتنوا يقولون في انفسهم ايش نزل وقد عرفنا من هذه الايه وهو من روايه ابن اسحاق وابن هشام رحمهم الله ان الايام مدنيه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه الله فيهم الذين افتطنوا وفي قولنا وقولهم لانفسهم إيش نزل؟ يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات فماذا فعل؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حتى الآن يريد إسلامهم فإيش قال؟ فكتبتها بيدي في صحيفة أي كتبت هذه الآية في صحيفة بعثت بها إلى هشام بن العاص في مكة أرسلت إليها إليه هذه الصحيفا قال شام ال يقول هشام بعد بررجع الم إلى المدينة لما أتتني أي الررساللة جعلت أقرها بغط اسم مكان في مك وصعد بها فيه وصاح بها فيه وصته ولا أفهمها يعني أنا هكذا أقرأ بصوت عالي وأشوف هكذا من البداية إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى ولكني ما كنت أفهم مغزى هذه الآية حتى قلت, حتى قلت في نفسي اللهم أفهمنيها, أفهمنيها قال فألقى الله في قلبي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلاحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهكذا فعل عياش بن أبي ربيع أو هذه الآية كانت سبب رجوعهم إلى الإسلام فهذه الآية عظيمة جدا وهناك روايات أخرى في فضيلة الآية اتفی بهذا القدر اليوم غدا ان شاء الله سننقرأ من صفة البيان لمعامل قرآن ولذلك اعرفنا ان الآية للتائبين لأن الله يشيقول وانیبوا الى ربكم واصموا له من قبله يأتيكم العذاب وثم واتبئوا ثم لا تنصروا واتبئوا فهاتان الآيتان لتان جاءتا بعد هذه الآية فقمن ولیس فقی الاسینہ عموماً بہت تطن کام تھا اہم